تم فرماؤ بلفرس اگر مجھ سے نافرمان ہو جائے تو مجھے اپنی رب سے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے